سنیوں کے سنیوں کے گریبوں کی جانی دیکھی اور کپڑے وہی ہے, وہی ہے, وہی ہے چلتا ہے سب مکا کے قاصل ارے سونا تو محمد تھا ही تو की ہے نارائ حیدری اور بلند مرتبہ ہے یارہ نبی کچھ برت نہیں ہے چاروں میں نارا ہے تاکہ حضرت اللہ مولانا مفتی فدر احمد چشتی صاحب حضرت اللہ مولانا مفتی فدر احمد چشتی صاحب صلى اللهم صل وسلم على سيدنا وسيدنا خاتم الانبياء مصطفى وعلى اله القي والصفا والرفا قال بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي الجين والصديقين والشهداء والصالحين حس ماولا ذكر رفيق بالله صدق الله مولانا عز وجل وصدق رسول الله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي جہاں دروت پاک آئی آواز نہ زوک شوق نہ پڑھو سلا اللہ سلاد سلام یا سیدیا خاط قلوب المؤمنین سہاب صدر پیر زادہ میا محمد معروف مسان دیگر سن مسلمان پراؤ السلام وعلیکم ہم دو سنا درو دے ختم لمبے آئی و سنا تو بعد آج رانا دع بلال امی نفسر شیتان فتنیا تو محفوظ فرماوے دل دماغ زبان نگاہ نلتی خطا تو محفوظ فرماوے جناب اس گاؤں دے اندر پہلی مرتبہ حاضری دا موقع حاصل ہے جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر جہاں تک نے چاہ جس موضوع تک گفتگو کرا اس کا ان ہے روہو بدن روہو کیونکہ انسان اپنی اگر صحیح خبر ہو جائے تو اپنے خالق دا پتا چال جاندہ ہے اور او انسان اپنی زندگی دے مقصود نو پا جاندہ ہے تے جڑا اپنے آگ دے بے خبر ہوگی نا نہ انہوں خالق دی خبر دیئے تے نہ انہوں اپنے زندگی دے مقصود دا پتا لگ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 آخو <سنوان t swell> نا سمجھ ایک نہیں ہوتا سا پیا بھائی یہ جی ناد خان ہے پہلو یہ مطلب فلم کا گانا سنتے ہیں تو مگرو ناد سنتے ہیں پھر دے اسے جناب نا سر بنا چنگی دت بھی جی پہلے گا سنا مگروں ناتا سنا میں کوئی گانے سر نہیں سنا رہے. شیر بھی سناوا گا انشاءاللہ ان شاء آل اللہ وزیر اپنی شرمو حیال ہی سورج سناوا گا بے شرم سر تو اللہ بچائی آل اللہ. آمین میم تھوڑا تھوڑا نال سپرے بھی میری تکریر چلتا رہتا کہ سنڈیاں شنڈیاں جڑی نئے مردیاں رہنے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس واسطے کیونکہ امریکن سنڈی اجکل فصل کافی لگی کڑی ہوتی ہند مڑے جسل نہیں بچیاں تو مڑ بندہ کت بچے بے جے بندے فصلیں ہی نہیں بچیاں نو امریکن سنڈی لگی کھڑی جی کڑی مڑ بندے ساڈا کی حال ہو اس واسطے بار توجہ گل سمجھنی جتنا ہے جتنا دیر بان ہے روح تے بدن دا کا تے تساں کرناساں یہ دو چیزوں تو بنے ایک روح تو دوسرا بدن تو بدن سا زمین چ بنیا تے روح سی تو آئی جب گل سمجھ آئے تو کی آخنا ہے بس یہ سبق یاد رکھا بدن سڈا بنیا زمین چو تے روح کتوں آئیے آسمان تو آئی. آس <clears throat> روح اللہ و تعالی نے جسم دی سواری توار روح آلہ چیز ہے بدن ادنا چیز روح باقی رہن والی ہے جڑا جسم یہ فنا ہوا ہے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 یعنی جانور والی روح جی ہو جان والے پاس ٹور اس اسی راڑنا ہمیشہ وہ اداب ہمیشہ روے گی تے چنگی روح اللہ سونے کے انام گی تو یہ چوپو پوترا بےسرا نارا ماری آرام نار بیٹھا تو صرف گل سنو اس سمجھ کے اپنے جناب دل چا بٹھاؤ تاکہ میرے اتنا سفر کر کے آن دا مقصد بھی پورا ہو جائے اس جلسے دے خرچے دا مقصد بھی پورا دا, تو دا مقصد بھی پورا ہو جائے تو مولا نے دو چیزاں جوڑیا آپس چند دن واسطے جنہیں چر جڑیا رہدی سمجھو زندگی ہے دنیا والی دنیا والی زندگی جنہاں چر روح آسمانہ دے سی اسے بھی زندگی کی. جدو جسم چیئ اس وقت بھی زندگی جنتگی لیکنات نے انہوں نے دونوں جوڑیا جان سرکٹ جڑے رہنگے ان دنیا کی زندگی نال قائم رہنا جدو یہ وکرو وکر ہو گئے دنیا دی زندگی مک جائے گی مڑ اگلے جہان سے زندگی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 نہیں رو جت مخلو کے لباس بھی اتوں ہی بنتا ہے آپ جڑی رو بیجنے ہیں اس رو کا ہی لباس بن کے آ جنا پولیسٹر اج کل نکلیا پھر نواں کپڑا ترقی آفتا جنوبی نے جہاں اگ لگ جائے اے بندے نال چبل جانا ہے جی رانجے چنبل جاتی ہے جی یہ ترقی آفتا جڑا کپڑا ہے نا یہ اتو بن کے آیا ہے اسے زمین دی مخلوق کے تے بندے دے جسم دا رو ہے اے آسمان تو آئیے دا لباس بھی مولا نے آسمان تو ہی بیجنا ہے خالق کائنات نے روحے رضا سپارے کلام نبی پاک دا دین اسلام بھیجا یہ روح دی غذا ذکر خدا روح دی غذا ذکر مستفا روح دی حضور کی تابے داری روح دی غذا پر پرہیزگاری اے انسان دے رو لباس ہے جس دی روح ننگی ہو جائے وہ کپڑیاں کپڑے رہ کے بھی بے شرم ہوں جی دی روح لباس مل جائے نہ تکوے پرہزگاری کا بندہ ہمیشہ ہے تو نے مولا کا روح جسم نو رڑایا گل گلوں سمجھنا ذرا گورن انہ دونوں اللہ نے رلایا ہے اسلام جڑا ہے اس سوار پہ سواری دونوں کا خیال رکھتا ہے مگر اسلام کی اصل نظر جیڑی ہے نا زیادہ وہ روح تے رہن دیئے تے جسم رسم دتنا ایک ری جتنا ایک جسم روح کی ضرورت پوری کرتا رہے یعنی اے یہ جی سمجھو کہ اسلام دا اصلی مقصد روح نو نچا ہے روح دی حفاظت فرما ہے جسم جڑا اے کیونکہ سواری ہے روح کی اسلام ضرور خیال رکھتا ہے مگر مقصد نہیں ضرورت فقط اصل مقصود جڑا ہے اسلام دا روح کئی مذہب ایسے نے جو صرف روح دا خیال کیتا جاندہ ہے جا جسم دا نہیں کئی ایسے نے جو جسم دا خیال کیتا کیا ہے مگر روح دا نہیں اسلام ایسا مذہب ہے جس جسم دا بھی خیال ہے تو روح کا بھی مثلاً ہندو جہے نے وہ جسم دے چلے کر کرتے جسم نو مکا دین جسم دا کوئی حق نہیں پورا کرتے ساری زندگی عیسائی کے پہلے رحب ہوتے سن وہ وکرے جا کے جنگل چاہ رہے سن سار. ساری زندگی ہونا اتے انہیں کوئی حق نہ پورا کرنا جسم کا اور اسلام جڑے ہے یہ درمیانہ مذہب اگریز جڑے نے صرف جسم کا خیال رکھتے ہیں جو جڑے صرف جسم کا خیال رکھتے ہیں اونا وہ روح ہے ہی دشمن روحانیت ہے ہی مخالب نے نہ انہوں نا دے نزدیک کوئی اخلاق نہ انہوں نا دے نزدیک کوئی دین کوئی شاید وہ قائل نہیں وہ جناب صرف اس جسم دی عیاشی بدماشی اس سے دے قائل نے اسلام دونوں چیزوں کا خیال رکھتا ہے جسم کا تے روح دا بھی رو دو کا خیال رکھتا ہے درمیانہ مذہب ہے درمیانہ مذہب ہے سبحان اللہ نہ حدوں اگاں لگ گیا نہ حدوں پچھا رہ گیا ہے یہ درمیانہ مذہب ہے اسی واسطے اس درمیانے مذہب نو اللہ تعالی نے نبی پاک واسطے پسند فرمایا ہے تو گل سمجھنا ہولی اور روح جیڑی یہ جسم دا سوار ہے جسم دی سواری ہے ایس دنیا تے رہ کے روح جسم تو بغیر نہیں کچھ کر سکتا سک دی اور جسم بغیر روح تو کچھ نہیں کردیس پا کے چاہتا ہے کہ آمد والے دہڑے روح آکھے گا الزام لاے گا جسم دال لا یہ کو چھ من لے گیا برائی والے پاس جسم آخے گا یار لا اس روح کو کو چھ لے گئی میں کسی کام نہ سو نہ ہوتی تو میں بھی مٹی سن سدکے جانا اسلام کی حکانیت تو سونا رب ویکو چاہے تو سارے ختم کر دے جڑا سوال کردہ پیا اس سے ٹائم مکا دے لیکن اللہ سونا ہمیشہ ہر سوال دا جواب دینا ہوں جب دعد جا مرضی پیا کرے گل سمجھنا جی اج کل مکا اٹھا مکہ پہلا تے جواب پہلے جب مگر جن جاب نہ ہے اسلام ہمیشہ ہر گل کا توڑ جواب جاب ہے اسلام ایسا مذہب ہے کوئی سوال نہیں جا جواب نہ اسلام ہو دن حدیث پاک دے مطابق فرمایا جدوں روح تے جسم ایک دوے دے الزام لاؤنگے نا تے اللہ سونا فرماوے جواب دے وے گا دو مانو رب آخے گا یہ دسو ہک بندہ تے ہونا ایک ہو لنگڑا دکھ یا بھائی یار کنو تروڑ جا پل تروڑ جانا باغ دو کرن مشورہ لنگڑا آکے میں ٹر نہیں سکتا مگر مینوں دستا ہے اکھے ٹور میں سکنا مجھے دستا نہیں تو لنگڑا لگڑا آدھا اے مشورہ کر کے بھئی میں سے بہ تو ترتا جا تو میں تین راہ دستا جانا اک موڈیاں سے جناب لنگڑا بہ جانا موڈیا سے اہم ٹرتا جانا تو لنگڑا جا راہ دستا, تے تے جاندہ تے را دستا جاندہ. اللہ فرماوے گا روح جسم نو دسوش مجرم کھاؤ تھی کیا آخو روح سے جسم دونوں مجرم ہو اللہ فرمائے گا تیسر برابر جرم دار جی جسم تنہا رو تنگڑی تسی تن سراہ سا سارے اگو ٹرتا ہوں س لہذا مجرم دونیں مجرے مجر دو نو جاننا پایا جاونا ہے اس حدیث تو ثابت ہویا کہ جسم سوار سواری اور روح سوار جب یہ سوار تے سواری ہے ہر گل سمجھنا سواری نہ ہوئے تے سوار واسطے منزل پہ اپنا نہا ہو ج جی سوار نہ ہوئے ہو سواری کس کام دی کی سواری محتاج سوار دی سوار اگوں ہوگا جڑتا جی جاسی سواری ادے مڑتی جاسی سواری بھاوے جن مرضی اتری ہوئے نا سوار چنگا ہوئے ہوتا کہ نہیں جنہ مرضی اچھا گھوڑا کبلے آیا نا جے سوار اتنے چنگا چون بیٹھا ہو نا تو سارے بات کٹ کے دے سواری نہ پا لے گھوڑے دے گھوڑے دے اتے جو بندے سوار ہوں جمدا گھوڑے سکھ کتنی نہ آتے سوار ہی سکھا دن ٹور کی نسا کہ مقابلہ کہ میں کرنا ہے تو بہلییا گل سمجھنا ہوں اسلام کا مقصود ہے روح دی صفائی کرنا کیوں جے روح دی صفائی ہو گئی تو جا جسم سواری ہے نا اے جتے رو اے روح یہ دی جاسی سکتی جے روح پی گئی چنگے پاسے روح طلبگار مولا دی بن گئی مڑ سواری نو اپنے مولا والے پاسے لے جائے گی ج جی روح مدنی دی آشق دیوانی بن جی سواری بھی کملی والے, در والے جاوے گی سونے محبوب سرکار والے لے کے جاوے گی فرما آخرت وے لے کے جاوے گی اللہ باد شریق مولا نے سڈے دین اسلام کے اندر جسم کا ضرور خیال کیا ہے یہ نہیں آخر ویاہ نہ کرو جاؤ जंगला में बै जा खाना खाना छड़ो पीना पाना पा छो نا نا اللہ بہدری سمے ہک بنا بھی, حق اونا نو بھی پورا کرنا ہے مگر اے نو ایس سواری منسوخ نہیں بنا کہ چوبی گھنٹے اسے ٹھنڈ کا ہی خیال رہے اسے جسم کا ہی خیال رہے ہاں یہ ہر ویلے دھیان رہ جائے اس سواری کے پالنے چے نا لگ جاوے اپنی روح جی اصل سوار ہے وہاں خیالی نکل جاوے سوار مر جاوے سواری بھاوے بے بچ جاوے تے سواری مر بچ گئی جدو سوار مر گیا تے کس کم دی اللہ دیا بندیا دیاب توجہ فرما اسے واسطے اسلام جسم دا ضرور خیال رکھ دائے مگر انو ضرورت تو ودن نہیں دیندہ اسے واسطے اسلام نے نفسانی خیشات انو لگام پائیے آتا انو حرام نہ کھوامی انو نہ جہد نہ کھوامی انو جناب غلط پاس جی ہزور ہزور د صحبا اللہ کے ولی اس جسم کی ضرورت پوری کرتے ہیں انیت ضرورت جسم دی پوری کر کے مگر اصل خیال اپنی روح دا رکھنائی قربان جام توجہ فرمانا ذرا اے روح من جن آتے من کی دنیا ایک تن دی دنیا تو ایک من دی دنیا ہوں سمجھنا ذرا اسلام جسم دا ضرور خیال رکھتا مگر ضرورت تو ودن نہیں د ضرورت تو اگا نکلنے پاوے تے اے پھر خیشات کے پچھے اے بن جب ڈنگر بن گیا نہ ہرام دی تمیز نہ حلال دی ہر کتے حلال گوشت سٹو تا جی مردار سٹو سے کھا جا وہ دوسرے برداشت نہیں کر سکتا ایک ہڈی ہڈی جاوے گی وہ اپنے کان سر پاڑی کھڑے ہو گے جی جا جی بندہ نا جسم کا خیال رکھے گا وہ کتے واگ ہریس بن جاوے گا کتے آلیاں سفت جانوراں آلیاں آ جان گیا اس خنزیر بے گیرت بن جائے گا جی میں خنزیر چائرت نہیں ہوں انگریز اپنے تن کا جو خیال رکھتے ہیں روح کا خیال نہیں رکھتے ان کی تلیز بھی کوئی نہیں بہن بھی کوئی نہیں ہلار کی بھی نہیں ہرام کی بھی نہیں وہ جانوروں کو بد تر زندگی بسر پیک کرتے ہیں دھرتی کے اس سے واسطے وہ نہ وڈے کا خیال رکھ نہ چھوٹے کا خیال رکھ ماں پیور کرا جناب نہ استاد دی تمیز بلکہ پڑھائی جس آ منڈے استاد ہے جی اصل روزانہ کٹنے پنڈ کی گل ہاں اپنے استاد روزانہ مان جنے میں آخیا سدکے جا اس پڑھائی دو جی استاد مجوائی کھڑی ہے کیوں؟ اے بیلی سارے تن والے نا اس روح تے من والا مسم تے رکھ کے تاج سمجھے گا نہیں قربان جانا توجہ فرماؤ حضرت سیدنا حضرت سیدنا امام شافی رحمت اللہ جڑے امام غزالی دے امام, لے، امام بخاری دے امام مسلم او حضرت امام شافی دے شگرد دے حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ جڑے امام بخاری دے استاد نے امام شافی دے شگرد نے غوث پاک میرا پیر یارمی والے دے جناب امام نے حضور امام محمد بن امبل رحمت اللہ علیہ شگرد حضرت امام شافی نے اپنا کرتا دتا دھو دی خاطر امام محمد بن امبل کرتا دھویا دوم تو فارغ ہوئے پانی معلوم کر لیا وجہ جی تھلے رودبی ہو جائے گی استاد کے کڑتے کے پانی نو لو محل تھلے جائے گا بے ادبی ہو جائے گی سوچ سوچ کے امام محمد بن ہمبل رحمت اللہ سرکار میں دے, دی میل پی دس لاکھ کنیا دے گل <marvel> سمجھنا اسلام روح والا مذہب انہیں ماں محمد بنا بلدی روح نا صاف نبی پاک کی تعلیم نار. حضور دے دین دیتا دے دے دی محل دا پانی, تے اس پانی نار ہوئی برکت ایسی دل دماغ کھل گئے اللہ. تے اس ذہن کھلن دی برکت ہوئی دس لاکھ دی سم کنیا منہ آخنا سوک ہے دس لاکھ حدیساں زبانی حافظ بن آج اج کل تین نہ کمپیوٹر آئے پائے یہ آئے پائے میں آرف علی شاہ صاحب دامد برکات و ملالیا دیاستان نے بھرواڑا شریف ٹھے تقریر پیا کرا تے میرے تو بعد ایک پروفیسر اس ساکھیا بچتی صاحب سا بڑا خلاف پیا بولتا سی اج کل کمپیوٹر نے ویکھو ہر شے کمپیوٹر چاہی پائیے. اے اے پیے ایلاف پیا بولدی جی؟ میں اتو پھر مڑ کے تے جا سپی فڑیا میں چلیا تو میں تے ہی بیان کیتا ہے کہ اج کل پہل ہدیس آدی سن سینے ہو گئی نے کمپیوٹر پہلا کتنے آدیا سن تو ایمان نل دسو یہ قرآن حدیث کمپیوٹر واسطے آیا ہے یا تیرے میرے واسطے آیا ہے اصل مڑ آیا یا اللہ دین جانے کمپیوٹر جانے <laughs> असा आई रख छड़ी मुड़ मैख्या पता की करो आखिर की मैं हर बंद कंधेप्यूटर ट्रैक्टर आई बैटरी क्योंकि उनके वास्ते बिजली तो चाहिए मोड़ बत्ती पैदा करने वास्ते ट्रैक्टर आी बैटरी चाहती पता लगा होवे आधम जो बलाम मगर पी हुई ना तो उत्तौ दान का कंप्यूटर مان ج جد کنڈ سے چوبی گھنٹے پیا نا بارہ چکیا جاتا میں دشمن تباہی نو کمپیوٹر چ رکھ دو دین خدا کی قسم کر کے نا پہلے اج کل پیا کمپیوٹر آئے یہ آئے پائیں میں عارف علی شاہ صاحب دامد برکات و ملالیا دیاستان نے شریف ٹھے تقریر پیا کر میرے تو بعد ایک پروفیسر آخیا چیشتی صاحب بڑا خلاف پیا بولتا سی اج کل کمپیوٹر نے ویکھو ہر شے کمپیوٹر چاہی پائیے. اے اے ای خلاف پیا ہے میں اتو پھر مڑ کے جا سپیک پھڑیا میں چلیا تو میں بھی بیان کیتا ہے کہ اج کل پہل ہدیس آ سن سینے ہوں آ گئی یعنی کمپیوٹر پہلا کتنے آ سمان دسو یہ قرآن حدیث کمپیوٹر واسطے آیا ہے یا تیرے میرے واسطے آیا ہے اصا مڑ آیا یا اللہ न जाने कंप्यूटर जाने असर रख छो अच्छे की मैं हर बंदे देना कंड्यूटर दे ट्रैक्टर आई बैटरी क्योंकि उनसे बिजली तो चाहिए मुड़ बत्ती पैदा करने वास्ते ट्रैक्टर आी बैटरी चाहिए पत्ता लगा हो جدو بلام مگر پئی ہوئی نہ چوی گھنٹے چکیا جاتا میں دشمن تباہی سگے نو کمپیوٹر رکھ دو خدا دی قسم کر کے نا پہلا لکھا حدیثا حضور دے پہلے لکھان حدیث ہزور توجہ رکھنا حضرت بننبل رحمت اللہ دنیا ادب ادب کتوں سیکھا سی وہ ادب سیکھا سفا جا روح والا مدا پے جی نے روح امام محمد بلنبل دی پاک صاف کی تی. خدا دیا بندی پڑھائی امام نسو کو مقصد ہے کئی صرف ایک ہی مقصد ہے آ جا نمبری جا پڑا زہر تیری آزادی برباد کر دے گی تیری روح برباد کر دے گی زہر فرمایا جی نے علم ہو پڑھ جہا ٹکر واسطے نہ ہو محمد دین واسطے ہو فرما دنیا ہے پھر مارکا ہے رو بدن پے دنیا کو ہے پھر مارکا ہے مار رو دو کوئی اتارا ذرا کھول دینا گل میرے کملی والے سرکار جنا تشریف خدا کی جناب جاگرنا بھی ڈر واستے سونا بھی ڈھ واستے کھانا پینا سارا کام ڈھڑ واستے وہ روح تو بے سم سم اس واسطے جناب ہر ویلے جگہ جگہ پہ لڑائی کسی کئی جناب جی طاقتور سن گریبان مارتے رے سن کسے دی کوئی عزت چک سی کسے دا جناب کوئی مال لٹ سی لے سود خور سن حرام خور سن سنیا عزتوں دے سن پیسے دی خاطر رب تو بےگانے سن ڈنگر تو بعد زندگی بسر کرتے سن میرے کملی والے سرکار تشریف لے آئے جب ہزور آئے سرکار نے آ کے لوگوں روح دا پتا دسیا روح کی خبر دتی روحت کرسم کا جناب جسم نو مقصود نہیں سر بنا جسم کے پیچھے ہر ویلے نہیں سر لے کے ہر ویلے خیال اپنے روح کا رکھتے سن وہ برکت ہو گئی جیتے نبی پاک دا دین اوے ادب بھی فیلتا گیا اتے رحم بھی فیلتا گیا تے انسانی پھیل دی گئی بے دی, دی جگہ بے شرمی دی جگہ تے شرم آ گیا جگہ علم آ گیا کھورے دی جگہ, دی جگہ نور آ گیا دی جگہ تے رور آ گیا خدا دیا بندہ تبجو فرما یاد رکھ لے جناب اے حجی جیڑا علم جاڑی جناب تعلیم تہذیب ماحول صرف جسم دے واسطے آوے جسم کا خیال رکھنا چاہے وہ بدماش بنا دے گا لٹےرا گاسے بنا دے گا ہر جانور والی سفر پیدا کر دے گا اور جدوں بھی دنیا نو امن مل رہا ہے میرے نبی پاک سرکار دے دل وال ملتا ہے کیوں اس واسطے जो सवार चंगा हो जावे मुड़ सवारी भी आपे चंगी हो जाती سوار برے پاس لے جاوے گا سواری نہیں کلو سکتی کیونکہ سوار دے تو جد پھیرے گا لے جاوے گا جب روح مر جائے روح فیری ہو جائے او لیے جسم جدھر مرضی اگلے لہ جاتے ہیں ہا جی ہاں توجہ فرما جناب جی ہاں یہو جہ بہت جڑا جانوروں جی تو بہتر ہو جائے خدا کی قسم ہو جائے بندے واسطے جاگنا جہا ہے اندر جاگنا نقصان ہے بدلتو ایک کہ بدل گا میرے واسطے دعا کر میرے واسطے دعا کر او بادشاہ ظالم سی بدلتو فرما دعا منگتے ہیں فرما نے یال یہ ہمیشہ رہے شاہرگا میں آپ نے فرمایا بہلی آ یہ تیرے چنگی دعا ہے کہ نا مراد جو تالے میں تے بگیانگیان ستا رہے بکری کے سکون رہا کی کیا ہے میری گل سمجھے کی نہیں سمجھے اور یاد رکھنا ہے ہاں جی یہ بندہ بن جانا جے ایمان دسو ابو جال اے سی جس والا بے بھی کون سی یہ سرف تن جوگے تے سن دی دنیا تو بے بےخبر سی ہوں میں اصل وچلا تین راز دسنا گل سمجھنا اسلام آ روح نو ایسی سوچ ہے دس سوچ فکر پی جی بہ مرنے تو بعد قبر آنی ہے تو بعد ہشر آنا حشر جا کے رب اگے پیش ہونا ہر پیڑے کام کا حساب دینا ایمان دس جدو یہ فکر پہ جاوے کہ اسان حساب دین ہر وی فکر دل توار دے ایماندار دس مرد کم میاں شیر محمد شرگ پری آپ ہو نہیں امام حسین والے ہو نہیں ہودر ویخلا دیا بندیا ایک صحابی ادر تبدر دس سرکار دے دے نے اصا کملی والے حبیب سرکار جنا دیا اٹھا کے قبرستان لے گئے جنا رکھا ہے سرکار نو میں, میں, میں حضور باغ سرکار حضور قبر دے اتے بیٹھ کے رون لگ پے اترو بگا وگا کے آم سرکار نے قبر پھیو چڈی آ فرما نے بےلی او اس دن دا خیال رکھیا کرو دن واسطے عمل کریا کرو کیونکہ جیوں کی جال یار سارم جیوں دے کی جال یار سال چ ل خوف نہ روح, روح پلیت رہی ہے جدو روح پلیت ہوئے جسم تو پلیت کم نہیں کرا ہر ویلے بہت کم کرا ہے کیونکہ روح اصل ہے جسموں کی سواری ہے گل نمجھ ل میرے کملی والے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 روہ جسم نہیں بن سکتا روح دے دی جسم نہیں ہو سکتا اس واسطے اسلام رکھتا ہے آخر تک تین فکر آخرت دی نظر آئے گی قبر حشر دا رب ڈر تین دہ رہے گا کیونکہ جنہ چر رب دا ڈر نہ پیدا انہ چر بندہ بندے دا پتر نہیں جی بنتا ان ڈنگر ہی ڈنگرے کام ہی کروم ہو جتھے ج سبقے ہو جا ملے جتے قبر حشر دی ڈاکو بنا, بنا رہے تین ظالم بنا رہے نے پولیس بنا دینے پہ سمجھ لو خدا تو بے خوب پیک سمجھ لے آخرت قبر حشر برباد پہ کرتے ولیاں باہر گاہ جدو بندہ جانا ہے نبی پاکرس نہرن کٹھا پکا لیے مڑزیر ہرن بن جرن جڑا وہ خنزیر بن جا حرن خنزیر, خنزیر پلیت جگہ ہوں گا ہرن کو بھی پاس کر دلیت کر دیا خدا دیا بندے دے شراب کا برباد ہو جائے تین بےدینی والے پاس لے جائے گا جیت خالص دین میرے کملی والے کا ہوگا ڈنگر تر جاوے گا فرشت کا رشک بن کے واپس آوے گا حضور سرکار فرما نے جس بندے صاف ہونا پاک ہونا ہونا تو کیا نفس کا سرکار نے ول دسے فرمایا ہمیشہ یہ سمجھے رب میرے نال رب میرے آپ سڑک تو ڈرائیور تے کہ گانا میرے خیال دا ڈرائور آخ شام دا ٹائم ہے لائی ہے مغرب ویل بھی یہ شرم نہیں پی آ گانا لائی جغرب ٹائم نہیں ویکن دیا میں کیا جی دا مطلب ہے کوئی گانے دے حرام ہونے واسطے کوئی وقت دا مطلب ہے ہاں اگے پیچھے جائز مگر ویلے حرام ہو جہ <laughs> با سڈے بزرگ فرما نے گناستے ترائے عقیدے فرض نے گناہ دے واسطے ترائے عقید عقیدے ترے عقیدے فرض نے ایک عقیدہ یہ رکھنا فرض ہے کہ گناہ ہر وقت حرام ہے بولو کی ذرا <سؤال> بولو نا کا اقیدہ دجا ہر تھا تے حرام ہے اور تیسرا ہر کسے تے حرام ہے ترایہ عقید جڑا نہ رکھے مومن ہی نہیں امانو ویلہ بچا جا سمجھے سرگی والے گنا حرام بعد گوں کھا دی جاؤ مکالا بلی جاؤ जिमें सवेरे सवेरे अजकल जनाब वो जिन्हें दुकान खोली होगी ना कंजरिया कंजर आली जिन वैडियो आते वैडियो सेंटर या दुकान जिथे भी जाओ ना सवेरे सवेरे होगी तिलावत दुकान खोलद उन्हें तिलावत ला देनी दुए नंबर से गेर बदल लैन जिमें गेर नहीं बदलते ہوں اگلا گیر مڑ ناط خان یاد جان جا اگلا گیڑ ہولی ہولی حرام خوری والا اگلا گیڑ وٹنا ہے تو موڑ کوال یاد آ رہے ہوں نات بھی ہے دم دما, دم, دما, دم, دما دم, دم دم دما دم دم, دم دا جائے دا. دو ہاں اگلا گیڑ بدلے گا موڑ سارے کنجر خان چوتھے گیڑ جو لگنا ہے میری گل سمجھی کہ نہیں سمجھی ایمان لال دسو ایو ہو نہیں ہوتا وہ میں لائی بیٹھا پہلا قرآن مڑ ناج مڑ یہ سلدیا سلد مڑ ساری دہان سور جہان پیار سننا <laughs> رب نال دا کھیڈے <laughs> رب بھی وہ ایویں د کھیر मैं भी मुड़ तेरे रेस्के इवे बरकत पास हा जिमें तू मेरे न्यादा बी चौवी घंटे एक घंटा कुरान तिलावत मुका दिता ई चौवी घंटा उतरे सारे घंटे शैतान दे ते एक घंटा रहमान जिम्मे टीवी मैनु एक कहता जी टीवी तिलावत भी आ ना मैं आखिया मैं गल सुन किसी आखो भी तेरे प्यो असा एक घंटा कपड़े भी वन सुव पवासा जनाब चीजा भी वन सवनिया खावाना मुठ मरोड़ा तेल मालिश हर शह करा एक घंटे तो बाद चुक लीत्र लवाने तो ते त्राए तेवी घंटे मारा ایمان ایماناس کسے گوارا ہے انج دی خدمت کوئی اپنے پیو کی کراے گا یار کمال چلو چھو ایک گھنٹہ چل تروی گھنٹے تروی گھنٹے خدمت ایک گھنٹہ لڑکر گوارا ہے اچھا دونیں گوارا کوئی نہیں اچھا ادھر دوارا کوئی نہیں اپنے دین اسلام تاری گیرت شرب ہیا نی گھنٹے رونا پیا پیا مارنا ایک گھنٹہ خوران دی تلاوت رب کیتی بیٹھے یاب شیتان کی ملاوٹ مینو گوا نہیں یا میرا بڑ کے رہو یا شیطان دا بڑ کے رہو تمج کر رب نمجھ کو سب وہ پاک ذات جا ذرا بھی ملاوٹ برداشت کردہ میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھ تو فرما مرتبہ کرنا نبی ادو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سانو روحانی مذہب دیتا ہے روح پاک والا مذہب دیتا ہے اضور فرما نے جنہیں تزکیا کرنا ہو گل پیا کر سا میں آخی کہ خدا مگرے ویل گا حرام نہیں ہوں گا ہر وقت حرام ہے میں میں دس دسنا گل اصل تر رب دا رب تو نہیں ڈرتا او وقت تو کی ڈرے گا کئی دلی اور باقی اجکل کل کا جو پتا کوئی نہیں کوئی مسیت تو ڈر دے نہیں یہ ڈرن دے بھی دو طریقے نے کئی تے تو مسیح گناہ تو ڈرن گے تے باہر کری کہ نہیں ایک بن گیا کہ بول جی اچھا مسیح مولوی جھوٹ بولتا کوئی شرم نہیں آج مسیح سے جھوٹ بول دا میں کیا یار باہر نکل کے بول اللہ رہا بندہ تھی تو مسیح بولی آؤں کئی ایک جگہ بھائی ایتھے گناہ حرام تے باہر جائز مکے حرام مدی حرام تے پاکستان جائز ہوا ایتھے جیسے مرضی پیا مکال عمل نہیں اتنے کچھ بھی آ سکتے کیوں بھی خدا مدی نے باقی ہر تھا خالی تے کئی سمجھ گئے میرا مولوی گناہ حرام میں مینو ایک مولو جی چشتی صاحب مسلا دس جائے کیا کہ جھوٹا امام نماز ہو جاندی میں کہ جی, جی صاف پیچھو جھوٹیاں کھڑی ہو تو موڑ ہو جاندی ہاں <laughs> پیچھو میں کہ با جدید کھڑے <laughs> <laughs> امام سچا ہوجے جی فرشتے جی مقتدی بھی بے بےمان ہوئے <laughs> امام بھی بئیمان ملے کھڑے ہوئی مان امام آج ایمان در دسو مولی جھوٹ مولی گنا کرے ساری دنیا ٹوٹ کے پی نہیں پی اخبار خبر آئی کڑی ہوتی ہے مولوی پکڑا گیا آئی خرید میں کیا یہ دسو بھائی مولوی کی خبر لگی خریدی کسی کی نہیں لگتی مولوی لکھانک خبر لگ جائے لکھ دکھ مکالا ملی کڑا ہے جارا کچھ جائز ہوئی لگتی معلوم ہو یا ایک قوم سمجھی کھڑیے کہ دین حضور دا صرف مولی آستے ہوئے تو یاد رکھنا جڑا حضور سرکار دی شریعت نو صرف داری آلے واسطے فرد سمجھ دا ہے آپ تے نہیں سمجھ دا حضور دا امتی نہیں کیونکہ وہ سمجھ دا کہ حضور دی تابداری صرف مولی تے فرد ہے تو <تصفح> ایمان اور دسوں حضور دی تات فرما برداری ہر امتی دے فرد ہے یا صرف مولی تے فرد ہے تو جڑا حضور دی تاعت فرما برداری فرض نہیں ہاں سر بولی حاجی حاجی جھوٹ بولے تو دلے ہو جان حافظ جھوٹ بولے دوالے ہو جان عالم جھوٹ بولے دوالے ہو جان آپ سارا دن بولی او تو کوئی پرواہ نہ کرے تو مجھ لے یہ سمجھی کڑے نے دین حضور دا جڑا وہ سر بولیاں ہزور جدے مولوی سمجھے گا تے حضور, دے گا تے حضور تو بن گئے پھر عملہ ویلہ ہو گیا ہزور سکار پہ جانا یاد رکھ میرے کملی والے کا امت ہوا کوئی ہود ہو رہی ہوٹ ہو برا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوانی ہوانی نبی ہو سونے دی فرما برداری تے فرض حضور ہوبے داری کسے خاص ٹولے واسطے فرض سمجھتا ہے امانو لائے جاتو ہو گیا دوبارہ کلما پڑے کرے رب دی باہر تاکہ مولا دولت فرماوے اللہ فرما مزہ ال نہیں آیا درا گوج پی جائے سبحان اللہ فرماؤں میں رسول نبی نے مقصد کی جائے جیمان لا دیا بندے پہ کرنا میرے کملی والے سرکار نے دین اسلام اے مذہب یہ روح کا ہی خیال رکھتا ہے کیونکہ جب روح صاف ہو جائے جس وقت جاوے مگر مگر پھر بھی ہمیشہ زندہ رہ جاوے آرے را, آرے ہاں اس ایمان کرنے لگا تو اپنے دل میری گل دل اگر میرے گل دی سچائی دی دی گوائی مڑتے منیا جی جی دل نہ منے میرے منہ تے مار دے جی میرا لحاظ نہ کرے جی میں کوئی کلاشن کوف نہیں لے کے آیا بیٹھا کہ نہیں میں مولوی ولی نہیں بلیاں در کتا بھی نہیں بن سکتا میں تعلق ولی دان ہے لا خوف علیہم ال ہم ولا ہوم یہ نہ خوف ہوئے گا نہ کم معلوم ہوا اللہ دا ولی لا خوف ہوں کلاشن کوف نہیں ہوں ولی لا خوف ہے کلاشن کوف جی سات ادو کلاشن کو پانچ سات مڑ پجار ہوئے پیر ہو رہی تے آخر جناب میں لا خوف میں آخیا جی حضرت پور خوف بن جاؤ تو مڑٹم بم رکھنا پاؤ سی جی ہالے لا خوف دا اے مقام ہے بھائی چی کلاشن کوفا تو بغیر قدم نہیں حضرت بر دے تے جی خوف والے بن جان تو موڑے چمبا میں سچے خبر میزائل رکھنے پاؤ سن <تصفح> میں ولیاں دے دل کا خا دما منو قسم اولا شریف دی فقیر نے بڑے بڑے میدان وی بڑے بڑے میدان مارے لیکن سونے مولا دا جو خوف رہا ہے تو اس سونے دا ہی پتا رہا ہے پرواہ کی پستو نہیں رکھا چریچی نہیں رکھی ہے جی جناب گلا جی میدان چ کر کے آ گیا نا جی فکیر کلا کٹ دیکھ پی سکیا بس سمجھو میرے جٹکے لفظوں تو ساخار ماحول بھی ساتا جائے میں جی تو جناب جی میں گلا ساتیاں کردہ میرا گلان سادیاں نے لیکن جی سی گل उथे फैशन बेली कोई भी लाग। आ, कसम सारा नवी बागगी जनाब टोपड़ एडे एडे टोपड़ अगर रखे होंगे ने जनाब इतरों जनाब हाँ आ, काटन फिर जनाब जी हिसाब किताब जनाब जदों आने पता लगे भी हा बल्ले बल्ले बली बड़ा बंदा प्या हूं अंदरों वे شاق جی فقیر آ سیدا سادہ ہایا ہایا ہوئے اللہ کا فکیر تو سیا سادہ ہی آسم خدا دی آ جب ما جے کترے سیدل یاد کر دیا آ گئے جب ما جے کترے سیدل دیا گئے جب مورج میں قبرے سے موریا کر دیا اور پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا رولا شریک دی فقیر نے بڑے بڑے میدان دیکھے بڑے بڑے میدان مارے نے لیکن سونے مولا دا جو خوف رہا ہے تے اسے سونے دا ہی پتہ رہا ہے نہیں پرواہ کیتی میں اج تک پستو نہیں رکھا چری نہیں رکھیے جناب جتھے میدان گل کر کے آ گیا نا جی فکیر کلا کٹ دتا اتوں کوئی پٹ نہیں سکیا اج تک بات سمجھو میرے جٹکے لفظوں تو ساخار مول مولوی ساتا جا میں, تے جناب میں گلہ ہے جی جناب جی میں گلان سا کر میریا گلان سادیاں نے لیکن سا دی دی فیشن کوئی بھی Aa, قسم سارا نبی پاگی یاد رکھنا ہے جہاں ایڈے ایڈے اترو جناب ٹوپڑ ایڈے ایڈے ٹوپڑ اگا رکھے ہوں نے جناب اترو جناب کاٹن پھر جناب جی حساب کتاب تے جناب جدو پتہ لگے بھئی آ بلے بلے بڑا بندہ پیا جی فکیر آدھا ہای ہایا ہوے اللہ کا فکیر سیدھا سا ہی آپ قسم خدا دیتے کر دسنا یار گل پاسے بڑے دجے پاسے حضور داتا گنج بخش دی قبر مبارک دسو اندر محفوظ ہو ہونے تو تا ضمیر کی آدھا ترقی ہو کر گیا سائنسدان سے وہ بچارا بابا سیدھا سا ایگی وہ محل بلڈنگ جہاز بہن والا وہ ختم ہوئی ہونی نہ جناب فلیکٹی ہوٹل چیٹھا ہونا وہ کمر کھولو تھے فلیکٹی ہوٹل چناب گڈیا اتنے کمر چیاب کتاب جی برا وہ اتنے لطر تے حضور دا عاشق غازی المدین موجہ لینا ہوئے خدا پی سائنسدان سرا نا بچارا جسم والا سی جسم دا خیال رکھ دا گیا تے, گیا گیا تے زندگی اپنے نفس والی پسند کی نبی باغ دی پسند والی نہیں گزاری فکیل نے سونے نبی پسند والی زندگی گزاری ہوگی وہ مر کے بھی جی مر کے بھی جیوں دا جے میرے کملی والے نے فرمایا حضور نے فرمایا کملی والے سرکار نے فرمایا بندہ بالغ ہوگ بعد گناہ نہیں کرتا مر جا رب سونا مٹی لوگ فرما نی مٹی سڈا تابے دار آیا ہی، یہ کھامنا نہیں جسم دا محفوظ قبر درد لبر اندی ہمیشہ جی خدا دیا بندہ مت سمجھی بندہ مر گیا دے مک گیا نہ روح چنگی ہوے روح پلیت جسم ہمیشہ پالن کا خیال رکھا تے جسم روح اپنی کا خیال ہلور سرکار دین کی تافے داری نہ کی ہو اپنی مردہ کیا ہو تو ہٹ کے گزارا ہو مر کے جاتا اداب اے رنا اے مگر یہاں دونوں کے رہن در بڑا فر گئے اللہ فرما الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين راؤں جڑے بندے اللہ تلا رسول مرضی کے مطابق زندگی گزارتے فرما برداری کرتے ہیں میں حوالہ نہیں دے رہا اللہ فرما ہے جہے بندے کر اللہ اللہ پوری کرتے ہیں اپنی بڈی کی نہیں اپنی گی اپنے سگیاں کی نہیں اپنے محلے دار کی نہیں بلکہ اللہ رسول کی مرضی جہے لوگ پوری کرتے ہیں یاد تینایا میں رکھنا وا جے انام والے لوگ نے یا مولا کہڑے انعام والے نے فرمایا مینن بھی سدی کی وشواد مفتی فضلا میں چشتی سندر قرآن آئے قرآن آئے رب رسول والی زندگی روح والی گزارے نا اللہ دینا اللہ فرمایا نبی صدیق شہید سالے ولی چارے قسم دے میرے پاک بندے دنیا قبر بھی یہ مریا بندہ بکھو بخ ہو گیا نا حضرت سیدنا دلالے ہبشی کا نام سنیا ہونا ایک بال کس کے رومی آپ دے جدو انتقال ہوگا دنیا تو جان لگے آپ دی گھر والی رون لگ پئی وین پان لگ پی آن ویلا ویلا پا کے رون لگ پئی حضرت بلال فرمو گے نی چھلیے رو لا پاک نی آخ خوشی کا دیا کیوں نلکا گدم محمد صحبت اصا کل جا کے ندی باغ کے دے ہزور دار ملنا ہے نبی پاکور دے دے میرے نو اپنے صحابی نو ملک یمن و روانہ فرماو گئے کس سورت گئے غلام نو گھوڑے دے بٹھایا ہے پایا نامدار میں گھوڑے کی لگام ہے دور بندہ بیٹھا دور کا گڈیا بسان بھی لکھیا ہوں مر کی لکھا وی آئی اس کا کی مانا ہوں ویری امپورٹنٹ پرسن مانا ہوں گا سمجھ آئی ک خون من کان ہے سو کا او کما خال اس کا مانا ہے جڑا میں ہوں پڑیا مان میں حدیث باغ پڑیے بہلی آدھا یہ دم بھی آئی ساری قوم بھی آئی پی بڑی گل سمجھنا دیکھو तवजो करो मेरा हरीश पाक का तर्जमा नहीं आना नहीं आई टी का फट आ गया साढ़े सटे सैकटरी साहब ने अरेंजमेंट लाया मैं सुन दस प्या नाता भी शेर भी पढ़ते सड़ते आखिर इंग्लिश आने दिल तो मोड़ लंदन वाले पास प्यादा तो कबलीवाले आए पास किजा होनी है हजूर इंग्लिश नहीं کملی عربی پسند سڈا نوی آیا اربی جنت ہے قرآن بھی حدیث بھی ہزور فرما دے اربی زبان پیار کرویا شیر ربانی رحمت اللہ والے کا نام سنیا نا شرکپور شریف ایک باؤ آیا نا آپ نے پوچھا باؤ کی کرنا ہے آخ جی میں بی پڑھنا آپ نے قرآن کی عکایت پوچھی فرمایا ہوتا ترجمہ آئی آ جی کوئی نا آپ ہوں فکیر اللہ خر گل کرتے ہوتے آپ فرما مڑ دے لیا الا اللہ لگریز رسول اللہ پڑھیا گھر وی آئی پی ہوں وی آئی بیان ہوں کہ مطلب بہت اہم شخصیت بہت اہم شخصیت کیوی جی بہت اہم شخصیت, شخصیت, شخصیت, شخصیت, شخصیت, شخصیت جیوے ہوں گے انہیں بوٹ پالش کرا ہوتا ہے انہوں ستھن پوا ہور ہوتا ہے کہ نہیں دہڑی من ہور گی بوا کھول والے ہوتو فار کے ہو اے سارا کیے جی. اے جی آئی پی بلا گل سمجھنا ہیک پاسے اے، پاسے دا تاج دا. ایک پاس ایک پاس مدینے کا تاجدار ایک پاس مدینے دے تاجدار لج لجپال گریب نال منسار غلام گھوڑے دوار آکار ہاتھ چھوڑے کی مہارے کملی والے <سؤال> سرکار نے دسیا وی آئی پی کلچر میں پیروں میں رگڑ دتا ہے ادھر غلام دے گھوڑے دی لگام پھڑن والا حضور نے میں دی کہ بلا ہوں جس کی نو لفظ کٹ پہ میں آئی پی کا ہے انتہائی بے غیرت شخصیت حضور فر جس ویڈیبر ہوکبر شیتان کیا یا مستفا نے اور چل خانہ سورخانا سارا جناب مگر زلیل خوار ہونے پیا اے ورنہ حضرت سام رضی اللہ تالا لو ہائے ہائے اور جن اپنی روح صاف کی تی من ماریا جن اپنی نفس ناریا آپ جدو بیت المقدس فتح ہو رہے رہا ہے جنگ دے نال ہے فاروق آدم سرکار گدے مبارک گدا سوار ہوئے جدو بیت المقدس دے نیڑے پہنچے نے نار بیلیاں سوٹ پیش کیتا گھوڑا ترکی پیش کیتا کیا تے سوار ہو کپڑے پاو ملک شام دشمن دے دین نال عزت پائی کپڑے سواریاں نہیں پائی فاروق اعظم سبحان اللہ سونے محبوب سرکار سبق جن پڑیا ہوئے جن سور بکرا دس سال مستفا او فاروق غلام گے حضرت فاروق آزم وارو واری سواری تے سوار ہوں نے نو سواری تے بٹھان دے فاروق آدم خلیفا وقت بادشاہ ادی دنیا دا مہار فردا ہے فرواری آ جان دی خادم دی مہار خادم ہے فاروق اعظم اتنے سوار دے ہیں جدو بیت مقدس دے نیڑے پہنچے نے گولہ مارد کیتی حضور مہربانی فرماو تسان اتنے بیٹھو غلام نو خادم نو حکم فرماو اے سواری بھی لگام فرے آپ فرما نے نہیں اصل والی آج بھی نہیں سڑ فاروقیا مہار پڑ گئے جدو بیت القدسے نیڑے پہنچے نے عیسائی کے پہدری نکل آئے بیت ال مقدس تو باہر ویک لگو یہ آسلمانوں تا خلیفا پیاؤں گا کہتے ہاں جی سا بادشاہ کرتے کہ چلے جاتا ہے یہاں کے مقابلے کی سارے ضرورت ہے ہی بغیر لڑائی تو ہر شہر یہ سبرد کر دئیے تو اجزت رہ جائے گی سب دور پر کی پتا دی تمج مولویاں دا پار ہے پھار مولویا کا وزن ہے جڑا دے سر رکھنا ہوتا ہے چکے مولوی مولی جانے تو جانے سانو کی لگے مولوی جی اس قوم کی پتہ دین خود ایک طاقت ہے اسلام تیری روح کو صاف کر کے وہ طاقت عطا فرماتا ہے جو طاقت حضرت اسرائیل میں نہیں جو طاقت سیدنا سبریل میں نہیں کتنے بیٹھا ہے تو تلیا قربان محل جا توجہ فرما لبیا کرنا جدو روح مسفا ہو جائے بندہ مریا بھی جیوا ہے حضرت غازی المدین نہ سنیا غازی المدین دے پتر خاندر عشق نبی بچ آیا کیونکہ روح صاف ہوتی آئے مستفا سلطان والے فیل فرما نہیں سلامت کوئی منگا نہ کوئی ہوں میرا عشق سلامت رکھی بہو عشق سلامت اور رکھی بہو میں یا دع کرولیے اصل زندگی اللہ نے مٹی ناس دینجی بیجتے مر جاؤ کس لیے کن دے مر جاؤ ہاں جی کس لیے منجی دے مر جاؤ کسی کسی نے جناب ہو سکے پٹھے دے مر جاؤ اسے ہال تے کوئی گاڈی دے پیچھے مر جائے تے کوئی جناب جی فیکٹری دے پیچھے مر جائے تو ہے پر فیٹے منہ یہ پہلے جدو اس زندگی نو دے نام دے پر لگایا بندے فرمان تین دیا ملک شام دڑائی پی ہوں کتاب سامنے شرور صدور فی حال بل قبور امام جلال سیوتی رحمت اللہ سرکار جنہیں وارہ جاگ دیا نبی سونے کی وہ پہ لکھتے ہیں حدیث دی کتاب سامنے پی ہے قربان جاوا تین برا نے جنگ لڑتے نے پی ملکے شام دن بھرا گرفتار ہو گئے فرو اپنے ملک دگا نو اپنا دین مدم کی کریں گا آخر جی چھ دے گے نا اپنا دین اسلام میں ادی بادشاہی لکھ دیا گا میرے دیا نے بن سب دیا کا ویاہ کر تین پتا مڑ دین ایمان خریدنے کافر کوڑ کو سچ تھوڑا ہوں دا. دلیل تے نہیں ہوتی اندر وہ ہر ہربا رکھتا ہے لالچ دین دا. یا دولت دا یا عورت دا یا اردے کا منسب اچا افسر بنا دیا گا دین چڈ دے گل سمجھ آئی اس گل تو ہیں تمہیں سانک نہیں نہ ہونی آپ مڑ تجربے جو کی بیٹھے मेरी गल समझे नहीं त्रै चीजा ते दीन विकता औरत दौलत मनसब उदा गलू सानू समझद नहीं होनी चाहिए आप तजर्बेकार कोई नवी गल सा सामने आईकड़ी रुदाना जो वेचने तो पता है ना <coughs> आर بے کوئی نالی تے بچ ہی کھڑا ہوتا نالی بنا دے دین دی کوئی نوکری لوا دے میرے پتر دین تیرا کوئی آتا گیس بھر دے دین پہ کوئی آتا سڑکی بنا دے دین پہ مر قدرتی گل نہیں سانو دین اسلام کی حقیقت ہے ہوں جدو سنے گا یہاں نوجوانوں دا تب پتہ لگے گا ارش فرش بھی رل جانتے نبی دے دین کے حکم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے باقی سارا میل دیر پاس نوجوانوں نے جدو لالچ سنیا اے محمد پاک سنیا ساری فریاد سن لے. بادشاہ کہ لگا لالچ تو بعد ج نہیں پھر دے ہو. مڑ دوسری باری ہوں آسری آتی ہے دشمن کی خوف کی جانو مار دیا گا مارا گا کہ لگا ترائے کڑاہ گرم کرو تیل دک برا نک کڑا پے چرائے دن اگ دوں تاپو روزانہ پیش ہوں سن برا سامنے ہر کسی وکھاونا کڑاہ واؤنا دین دے سن نہیں تو, تو دین تو پھر جا مگر کت جنہیں سونے جنوں سونے بلایا ہوتے جا دیں لکھ چمڑی لت جاتھ خانو آشک بڑے میں ہری پور ہزارے گیا تقریر سے اتنے ایک ناتھ خان لگا میرے تو پہلا پیا میرے دل میں اتوں تقریر سی ہوں میں دی دہڑی منی تو مچھا ایج میں ٹھو کی پوچھل ہوں جتوں میں آ کے بے لیا ہزور لگریز بڑے حضور ٹور جان پتہ نہیں بلا بڑے میں دھوکے پائی بیٹھا دل چرور وستے نہ پیر میرے لیے چاہتا کام تیرے میرے لگے شک بل سکھال کرو پسند نہیں बहुत सुनी कह लगे जो आंता ही कर लै अपना दीन नहीं छशाह ने एक दिन एक बिरा कढ़ा पा दता दुए दिन दूजे पा दता तीजा सब तो छोटा सी मुझा फुटदिया सन पैया वाल निकलते सड़ पैदाड़ी शरीफ दे, पै। दे। नौजवान बड़ा शहजादा सोना रूप जवानी का चढ़िया وزیر نے میری ایک دھی بڑی سونی زمانے دے اندر حسن دے اندر بے مثال ہے میں لے جانا اے عربی نوجوان ہے اے آپ عورت نو ویخ کے اپنا دین چڈ دے گا مگر اس نو نت کوئی نہیں چھوڑے عربی اربی جڑا عربی پاک آڑا ہے قربان جاوا حسین میں سیو سبسی نوجوان جو جدو ڈر سنیا سو سنیا بہت سنی کہن لگے جو آئی کر لڑ سکتے بادشاہ نے ایک دن ایک بھیراہ کڑا پا دیتا دوے دن دوجے نا دتا تیجا سب تو چھوٹا سی مچھا فٹ دیا سڑ پہ وال دے سڑ پہ داڑی شریف دے نوجوان بڑا شہزادہ سونا روپ جوانی دا چڑیا وزیر بے بے وزیر نے ویخیا ترسا گیا کہن لگا بادشاہ نو میرے سپرد کر دے میری ایک دھی بڑی سونی ہے زمانے دے اندر حسن کے اندر بے مثال ہے میں نو لے جانا یہ عربی نوجوان آپ عورت نیک اپنا گا مگر اس نو پتا کوئی نہیں جڑا عورتی جڑا عربی پاک نے بکیا کھڑا ہے قربان جاو ہو سیو سفٹی I wish doesn't hurt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 سجد گزر جی دن روز گزر جا چالی دن گزر گیا نوجوان نے لڑکی وگاہ چوک ویخیا نہیں جہاں پتا سی رب نگاہ کیوں دلی بنایا اے سم بائی مانوڑا نا وی ہزار لا کے تو دل دی پلیتی نو گار رکھنے کنجر اے ٹی وی اولاد جیوی گھر وی نہیں ابا ٹیڈی اولاد ساری ٹی ساڈے بزرگ بات چڑے نے ڈاکٹر مل سا بھی اتنے نہ بیٹھے جو سا کیوں یہ لےی کی جگہ لیڈیاں دی جگہ, لیڈیا جگہ. حضرت صاحب سڈے فرما لگے بے شرم, شرم ہے شرم کر مسلمانوں عورتیں مستورات ہوں کہ لیڈیاں لےڈیا اگریزوں کی عورتیں آدی شرم کر سڈیا عورتوں کو اگریزوں کی عورت ماننا پہ اچھا لیڈیاں لےڈیاں لیڈیاں لیڈی چ آخو موڑ بڈی آخ بلے بلے وہ بس سے چھڑ لگا تو ڈرائیور کنڈکٹر آتا بابا جی پیچھا ہو لیڈیز لے چھڑ دو آپ کو دفے کرا بیڑن دے گا لےڈی لیڈی آخو تو بڑھی آکڑی لےڈا چکھو مر مکڑ یہ سات ہی رہ ویلی ہے میری جو بندے کے ایک کام کرے یار ایمان میں گل کر لگا کرنا ایمان دسو ساڈ نبی پاک رنگا کوئی ہے دنیا سچی بولیا لگتیقل ہزوریزاں یا کوئی ہزور چمی حضور اچ کمی نہیں حضور نو نار لحاظ کیوں نہیں کرنا کیا آلہ ہر کم آلہ نہیں اچھا میں گل کر لگا کی مان ڈر دس دے خدا جن ربز نے نبی پاک نقل مارے وہ پاس ہے کہ فیل مڑا فیل ہو پائے نقل ماری خرا فیل بہ کے مسیطے این مجمے کے اندر مولا علی سن پرچا کھلیا سی بھی میرا ذکر کرے اج ہوں پیا کہ نہیں ہوتا سونے علی دا نام آ دل باغ بہار ہو جاتا ہے زبان تے نکل پہ بے ساختہ سبحان اللہ, سبحان اللہ سبحان جا خدا دی قسم کر کے آنا سونے گے یہ ذکر ہے نا تو رب دے, دے پیچھے زندگی گال چھوڑی حضور دے پیچھے زندگی بار چھوڑی, زندگی بار چھوڑی پر بار جا تو فرمان نوجوان رات نزر نو جا रात सरद्या दिन रोजे दिन रोजे बच्चे रजीराया चाली दिन लंगा धीन पुछता नहीं थी की, की ताई धी आख दी पा اس نوجوان نے اپنے دو بھی ہیلے رنگے کڑا ہوئے ترف دے دیکھے نہیں یہ دم دل تے سوارے ذہن تے سوارے اب تو سن کسی ہو رکھ لے تاکہ یہ ذہن دا خیال بدل جاوے مستفا تیرا شکریہ مجھے مرنا جینا سکھا دیا غم نہیں ان کا لکھا ویر بھی قربان ہو جان مگر آشک نیران دا غم نہیں رہتا آشک ہمیشہ سونے مدنی کا کام رہتا ہے قربان فرما فکیل نے دوجے شہر منتقل کر دیا دن کی دی بادشاہ تو محلت مانگ لی رات گزر جائے دن سرو دن گزر جائے فکیل ویخ دئی نوجوان رب کا خوف دل سوار ہویا ہے گل روہ دی کردار دی خدا دیا بندہ جیسا روح جی نے صاف کی زت خیر ہے مگر نگاہ نہیں پیا پاؤں گا سڈے سکل والے مندے اے جسم والے بیلی نے اے جناب تردیا نو نہیں چ ہوایا کھڑا جناب اس خنزیریا کت غیر دھی جہی اپنی دھی بھی عزت نہیں بچا سکتی میرے نبی سی سرکار فرمایا اپنے والدین نیک سلوک کر تیری اولاد تیرے نال نیک سلوک کرے گی فرمایا تکان کی خیال رکھ رب تیری عزت کا خیال رکھے گا جڑا غیر بیزت, یاد رکھنا جڑا ایک واری نگاہ بھرے سمجھے دو بارہ بھری بھی ہوئے غیر رقم جڑا اگلے کی عزت کا خیال رکھے کیونکہ یہ زمانہ ہے سدائے باغ گشت جہاڑ جی کھلو کہ بولو تے گونج واپس کرنے نا اس زمانے میں جو کرے گا جو جی کسے نو ماری انت کری کدی وجنی ضرور آئی میری گل یاد رکھنا متو آخ رب سونے کا نظام بدلے دن کا میں اگلے دن حدیش پڑھتے کتابیں پڑھ رہا سا لکھا سا بچے نہیں بچے جڑے معصوم یہ جڑے دوجے نو. کوٹ نا. اے نو. اے نا نو. ایک دوجے نٹ لیں ماسوم بچے کیا مت نوجے تو بدلا دا جائے گا باقی دیا چھڈ جانور نہیں حدیث ہے جی بکری سنگا والی بے سنگی ناریا سی نا کیا مت نا سنگ آخے گا سی جیسے مارا سیو مار لے. تو کی سمجھنا ہے وہ ذات عدل و انصاف کی حداں ہو گئی اتے انتہا ہو گئی اس ذات دے انصاف قربان جا نوجوان بول تو نہیں گئے بولو چل نوجوان لڑکی کہ اے گئے سڈے والا ہی نہیں سڈیا بھی وہ دلوا دے نوجوان اللہ لڑکی مسلمان ہو گئی خدا دیا بندہ جڑا اسلام پھیلے اتنا ابھی اتے مسلمان ہوئے بیٹھے اصل تے مدنی سونے عرب دے اندر لایا ہندوستان دی دے کلمہ نصیب ہویا زمین اے کلمہ ہوا نال نہیں کردار, کردار اپنا صاف کردے سن کا دا عمل کردار وی کے, کے, کے انہوں دے اخلاق وی کے انہوں آدا سویا وی کے مسلمان آتے سن اب زبان بھی والیاں سکھ دے سن آ, امام بخاری کوئی جماندرو عربی نہیں جماندرو فارسی سی بخارے دے رہ والا سی پر کتاب بخاری عربی اربی لکھ گیا ہے کیوں مدنی سونے دے مدنی سونے دے تین والے گلامان نے اپنا کردار ہے امام بخاری مسلمانوں دے گھر جو مڑ آیا ہے نبی بھاگ سونے سرکار دین اپنایا ہے تو پھر اربی سیکھیے جنوب پوچھو انگلش کیوں پڑھنا ہے مسلمان جو کرنا پایا جائے میں میں جنوب ایک کہ آپ سنا ہے انگلش زبان کے خلاف میں کریے الحمد الحمدللہ تو میرے مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے میں کیا جی اچھا میں پاکستانے مینو بولن نہیں دے دو میرے توں کلے گا تیرا اتنے بیٹھ سکو میرے جی سام میں تبدیل ہوتے کرا گیا میں کیا جی یہ دسو ایمان पक्की गल दस मैं सची जीडे दिल मन जी अंग्रेज काफिर जो वेख अ मुसलमान सामों वेख के कुफर पकड़े या मुसलमान होलन जे वेख लिबास नंगे ती सौदे दोवे खुले यू आदमी पेंट शार्ट اسلام کے لباس دن کمیس آدم اگے لگے لمکیا وہ دو میں سطر چھپے رہتا لباس کتنے آیا سڑا جلیا شوا یوسف پڑھ کے ویخ تین کمیز تا ذکر نظر آیا نبی پاک سلوار خریدی بنی چادر خریدی بھی ہے ہزور سلوار سے پسند بھی کیتی ہے حضرت ابو نے میں کٹھے گیا مدینے دے بازار نبی پاک سرکار سلوار خریدی ہے حضور سرکار تے پسند کیتا ہے فرمایا بڑا شرم و حیا والا لباس گل سمجھنا بلکہ میں حدیث پڑھیے مستفا کریم نے فرمایا سلوار دے اتنے قمیص نبیا کا لباس کہ बोलो चाहिया सोचा बी एर्म वाले दामन एक ते दा सारा चा शर्त दिता है। मैं सोचा बहुन मैं सोच बैठा मैं यार मैं ये दस बी ए दामन बेच तुन आए कोई हिकमत दस ना मैंने सोर लग गई तू थोड़े देने चो तो मैं दस छोड़ो चलो मैं भी लाहौर जाके बयान चक्कर सब ये क्यों नहीं देने। <laughs> ही हो या। दो वे चुनी फिर दे मुकसद हो दो खाते खुले ही रहर्म है जना निकल्या रवे अम्मा देखे तो नंगा अस छोटे जुड़े सड़ा दामन जड़ा ना हां जी यर अड़ जावना तो असं बह जाना अगे سوڈیا باہر سڈے ماں پیو سانو آخنا شرم کر کپڑا تھلے سٹ کے پاؤ کپڑا بنا کے پاؤ ہوں تو کپڑا کو نہیں بنا سوا <laughs> جی کافر ویخ ساری شکل لے وہ آخر گے پہلو میری جی ویک بھی حرام تسا بھی کانے حرام اصا بھی کھانے سود تصوی بھی کھانے سود اب بڑیاں بڑیاں ساڑیاں باہر نہ شرمایا نہ سانم ہوا فرق والی شاید کو لینی باہر سی ساڑی پاک بندہ وہ جنہیں غیر نو ہی نہیں جب بچی مسلمان ہو گئی نوجوان ٹہر جا گھوڑا میں لے آئی ہوں سواری میں لے آئی ہوں इथों तुर चल रहे हम गौर नाल समझी लड़की गई घोड़ा लिया नौजवान सवार हो लड़की सवार हो गई रात रात तुर पे जंगल सवारी जा रही है पिछो घोड़िया भी टाप की आवाज आई है नौजवान घबरा गया है समझा लग लगता दुश्मन अपड़ पैने पिछो आवाज आई हो फिर घबरा ना جڑا دیکھا سی اراو ایک گوتا کڑا بچایا اسا جنت تر گئے سانو رب آخیا جاو اپنے پہ نکاح پڑھاو نال سارے رب نے فرشتے بھیجے خدا لیا دربار نے ملک شام دیا دنیا جا کے فیل لینی ہے شہران شہر لکھے نے ابھی دنیا نس کے گئے رو پاپ صاف کر शरीर जब तक रूह दी सलाह ना ना रूहानी सलाह तो बगैर जिसमें कद सलाह नहीं मिल सकती अमन उतना चेर नहीं हो सकता और तुसी देखो ना हर जाओ तो कलाशन को फाला नजर आएगा बाडीगार्ड आने मैं आख्या चलियो हर बंद कलाशन को फला बाडीगार्ड बो जे अमन हो जाए तो फिर आख्या क्यों अंदरों रूह हर किसी की होलीब मैं हर किसी भाओगे ना कलाशन बाडीगार्डा होगा आखिर का बाडी गार्ड जो कुछ <laughs> <laughs> भी तो अंदर पाई मह नहीं सी <laughs> मैं आख्या चले اس امت مکتفانو اپنا ڈر دین بھی بجائے خدا دا ڈر دیو میں قسم خدا دی جدو خدا دا ڈر آ جاوے نا نا مڑ کلاشن کوف دی لوڑے نا کسے باڈیگار دی لوڑے ہاں جی ہر بندہ خود نبی پاک سرکار دی امت دا محافظ مار جاندہ ہے خود محافظ مار جاندہ ہے عزت غیر دی اپنی سمجھ ہے مال غیر دا اپنے مالی حفاظت کرفاظت کرنا آخری گل کر کے چاہ روح والے بندے دی پیا گل کرنا خاج نقش بند بہادی نقش بندی شاہے نقش بندر دی اللہ تعالی نقشبی سلسلہ جلیا ہے نا وہ شاہے نقش بند اپنے مریدا نا لگا سا سفر آپ نے فرمایا جیڑی گل تین آخا کرنی پیسی آخیا چلو حضور مر حقوق حقوق دے خلاف بہو ہو جائے حقوق خلاف نہ کرایا جے کیونکہ حقوق کرافی ملتی ہے بندے جنا چند نے معاف کرے معافی نہیں ہوتے تو نہیں ہوں آپ فرمائے جانے پر لاہ ضرور جانا میں لے چلو ہر ترت وجوہ کریے شاہ نقش بند لا ل سفر کر کردیا کردیا رات شام آ گئی ایک پنڈ دن شام پہ گئی شاہے نقشبند سرکار نے رات کا ویلا اپنے اسے نو نکیا وہ فلانے گھر جا فلانی نو کر سونا پیائی ان چک لایا اس آخیا مر تھان گیا چاہا پیر ہو رہا کرا دیں آ سا بھی حکومت کرایا جائے بڑا کام خراب ہے خیر ہوں وا ہوا جو آخر میں وہ کرنا ہی گھر سی اسی طرح جراب نکنا پیا لے کے حضرت ہور دی خدمت تک میں سر پیش کر دیر ہوئی نا ادی رات ہوئی نہ چور وال گئے چور ہوئی تے مالک مکان آ گیا شاہ نقشبند نے فرمایا بہلییا اے سونا فڑتے ان کے انہیں تے چکایا کیوں سی فرمایا راتیاں آنے سن چور आप बने हमसाए मैं फर्द बनता है हमसाय चोर पा हमसाय थोड़े पर मैं आपा रब सु इलम दिता चोरा सी चोर आ राती आना है इस वास्ते चुकाया माल बच जाए हम मालिक आ गया हे सपुरद कर اور خدا دے بندے آ جا روحانی اصلاح اپنی کیتی ہوگے تے غیر دے کی ہودائ کرتے ہیں نہیں تو مڑ یہ مڑ گل ضرور ہے نا بھائی اس لیے میں پڑھتا ہوں اسکول میں دن رات شاید سے اتر جائے تیری جیب میں میرا حال دعا کرو اللہ سانو نبی پاج کے اپنی روحانی اسلح دینے تو کبر حشر دی فکر سانو اللہ دے حضور کی سنتار بنو औलाद न अपने घर रखो गैरान तो बचावो धी बहन की हिफाजत कर इनू बहर ना जा बढ़ू घर बिठा बजुर्ग फरमाते सड़क दे गोशत रखाओ कु मुड़ मूह मार दे ते गोशत बचावना चाहता मुड़े घर च रख अचक मुड़ भी हजार का फ्रिज ला आना میری گل سمجھا گے نہیں سمجھ دعا کر لگا گا تکا فرما بولو نا میں دعا گو ہاں میرے ہاتھ اندر دعا کر ندی پاگ کے سدکے سونے دا سچا تابے بناوے اور دنیا تو ہزور کا کلما پڑھدی لے تا کر کے جیڑا فوج چ لگا نا ملا او تھے لکھ دین او بولنا تو سی گل نہیں کرنا مونج کٹی جب باہر سہ آسے جا گے تو بولیں گے نا رائر اوے پہنچا خراسی نہ جائیے بچ جا گے تے گل کرنگے گے گل کر اچھا کٹاؤں میں نہ مراد ادھر جانتی گل ایٹم انگریزی کیوں پڑتے ایٹم کیوں بنایا جائے ملک نہیں بچنا وہ ایٹم دے کیوں نہیں ایٹم نہیں بچا بندے خدا لیتا ہے جن چمڑ ویخنے والے پنجاروں لگے ترکن پنجاب جن اکل والے ویکھنے والے قدم خدا بھی کر کے جھگیاں سن مرد کسمیاں تمیز نہیں کوئی ماں کا پتا نہیں کوئی حلال کا پتا نہیں کوئی خدا کا پتا نہیں کوئی انسانیت کی تمیز نہیں ڈنگر لگے پھردے نے نام براد سپ تو ٹویں खोती कंड हाथ रखो भी लत मारदू जखता तरक्की लत भी नहीं मार दूसरा इंसान मुसलमान दि भैन कभी लभदी नहीं सी जिमें जन्नत दिहूर नहीं लभदी जन्नत मुसलमानी लगती اج بہن فرا اج سارا ٹبر د ٹبر اپنی بہن کا آپ نشان دیکھیں میری بہن کا نشان بہت یہ اگے چلانگا الحمد سارا کچھ سمجھاو گا حالت شروع ملا دین ٹگ پیا ڈٹ کے بول اللہ تھکے تو نہیں بیٹھے تو سوا دا پیا نے کوئی نہ بول اللہ ایمان نل قسم خدا دی تجربہ مشاہدہ کیا اس قوم نسل والا کوئی نہیں سننے والا ہے سنا لا کوئی نہیں تا قلم بر اقبال فرمان مایوس نہ ہوئے اے ہو کم بے زوک نہیں رہی اور اگے چل رب العالمین امی ترے میرے رزق دی فکر کھڈنے بڑا آخیا گیا